بسم اللہ الرحمن الرحیم چھبیس جون دو ہزار بیس سبق نمبر پندرہ ضابطہ کے اندر سوال یہ ہو رہا تھا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ متحدہ ہمیشہ اسم ہوتا ہوتا ہے اور خبر کبھی اسم ہوتا ہے کبھی ذرف تو اس کے اوپر کبھی اشخال یہ آ جاتا ہے کہ ذرا با ایک لفظ اس کو کہہ دیتا ہے کہ جی ذرا با اس طرح کوئی جملہ کہتا ہے مین حرف یعنی ذرا با فیل ہے من حرف ہے تو اب اش یہ آ رہا ہے کہ جی ز... مبتدا کو... تو زارا کو آپ نے کیا بنایا مبتدا بنایا ہے ایسے ہی مین حرف کہ کے مین حرف ہے تو یہ حرف کو آپ نے کیا بنا دیا مبتدا بنا دیا تو یہ ایسا کیوں ہو گیا اب اس کو جواب سمجھیے گا کہ اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اسم حقیقی ایک ہوتا ہے اسم حکمی اور ایک ہوتا ہے اسم میں اسم حقیقی اسم حکمی اور اسم میں اسم حقیقی جو ہوتے ہیں نا یہ دس ہوتے ہیں یعنی جو حقیقتا اسم ہی ہوتے ہیں نمبر ایک اسم جامد، نمبر دو اسم میں مستر نمبر تین اسم میں فائل نمبر چار اسم میں نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھ اسم تفضیل نمبر سات اسم میں نمبر آٹھ اسم ظرف، نمبر نو اسم مبالغہ اور نمبر دس اسم میں منصوب یہ دس جو ہوتے ہیں اسم حقیقی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اسم حقیقی یعنی حقیقتاً اسم ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں اسم حکمی کی طرف اس میں حکمی اس فعل کو کہتے ہیں جس پر حروف مستریہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے حروف مستریہ جو ہوتے ہیں آپ نے پڑھا حروف مستریہ سے ما ان انا کی لو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں حروف مستریہ کہلاتے ہیں یہ علم و نحب میں موجود بھی ہیں ان کا لفظ جیسے آتا ہے ان کا لفظ ہوتا ہے یہ جو ہے ما اور لو وغیرہ جو ہیں یہ کہلاتے ہیں اس اچھا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فیل کو کہتے ہیں جس پر حروف مستریہ میں سے داخل ہو جائے یا اس جملے کو کہتے ہیں جس پر حرف ان داخل ہو جائے جیسے حروف ان جو ہوتا ہے آپ نے پڑھا تھا کہ داخل ہو جائے گا تو اس صورت میں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وہ بن جائے گا پورا کا پورا جو ہے یعنی یہ جملہ ہوتا ہے تو یہ اس میں حکمی بن جاتا ہے جیسے کہ مثال اس کی کیا ہے ان تسومو خیر اللقم ان تسوم خیر اللقم تو دیکھیں تسومو فعل ہے لیکن یہ ان داخل ہونے کی وجہ سے یہ یہ ان تسومو جو ہے نا یہ پورا کا پورا اس میں حکمی کے حکم میں آ جائے گا حکم اس میں حکمی کے حکم میں آ گیا یعنی یہ پورا جملہ بن جاتا ہے اور پھر ہو جائے گا تو یہ اس میں حکمی ہو جاتا ہے ان داخل ہوتا ہے اور وہ پورا کا پورا جملہ جو ہوتا ہے وہ اس میں حکمی حکم میں آئے گا نمبر تین آتا ہے اس میں تعویلی اس فیل اور حرق کو کہتے ہیں جس سے مراد لفظ ذات ہو مانا نہ ہو اس کو بے تعویل حاضر لفظ اور بے تعویل حاضر ترکیب کر کے اس میں تعویلی قرار دیا جاتا ہے بیویلے اس میں تعویلی کیا ہوتا ہے وہ فعل اور حرف تو ہوتا ہے لیکن ہم اس سے کیا لے رہے ہوتے ہیں اس لفظ کی لفظ مراد لے رہے ہوتے ہیں اس کا مانا مراد نہیں لے رہے ہوتے وہ لفظ مراد لے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اب میں نے کہا من حرفن فن تو اب کیا میں کا ترجمہ بھی کروں گا تو میں کہوں گا مین حرف ہے من حرف ہے من کا ترجمہ میں سے نہیں کروں گا تو میں نے اس سے کیا لیا اس اس کا ذات مراد لی ہے جب ذات مراد لیے تو یہ کیا کہلائے گی کی؟ یہ اس میں کہلائے گی ایسے ہی میں نے کہا زارابا فیل زاراب ایک فیل ہے زارابا کا ترجمہ میں نہیں کر رہا کہ مارا اس ایک مرد نے تو یہ کیا بن جاتا ہے اس میں تابیلی بن جاتا ہے تو ہم جتنی یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں نا کہ جی زارا با من حرفن وغیرہ یہ جتنی بھی وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کیا مراد ہے یہاں پہ اس میں تعویلی مراد ہے تو ہماری بات پھر بھی درست ثابت ہوئی کہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے اگرچہ آپ نے کہا زارا با فیل آپ اس کو اس میں حقیقی نہیں کہہ رہے اس کو آپ اس میں حکمی نہیں کہہ رہے لیکن یہ کیا ہے یہ اس میں تعویلی تو ہے نا تو اس لیے اس کو ترجمہ کیا کہتے ہیں کہ زارابا ایک فیل ہے تو مراد اس کی ذات ہوتی ہے اس کا معنی مراد نہیں ہوتا تو اس لیے یہ ہماری در بات درست ہو جائے گی تو یہ جو تھا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق تصویر فرمائیں واسام دعوان الحمدللہ رب العالمین